تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو رحمۃ الحمان کہہ کر جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں اور اپن نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ اور اندنوی کے بیچ میں راستہ چاہو۔